اِسّل الرحم الرحم الرحم صحمد الرحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و نور و نور اور باقی تمام خارن اور سامعین سب کچھ اقبال السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت صفی الشہ سے ہے اس میں سے درس عدیس کا سلسلہ جاری ہے اس میں درس نمبر دس ہے درس نمبر دس آبادوں کے بارے تک پہنچا رہا ہوں کل کے درس میں دعوت تھا میرا تمام حضرات سے خوش جنہوں نے دعوت اگر نہیں پڑھا ہوا یا بہتر طریقے سے سمجھنا چاہیں تمام سامعین سے میری گزارش ہے کہ وہ کتاب دعوت کو جو باخوشہ نے لکھا ہے ہاں جی یا کوئی دوسری دعوت بھی ہو تو اس کو سامنے رکھ کر اگر درست سنیں تو جنہوں نے درست نہیں پڑھا ہے دعوت نہیں پڑھا انہیں بھی سمجھنے میں بہتر آسانی ہوگی اس میں جو دعاؤں کا ترجمہ تشریح ہے وہ دعا کو سامنے رکھ کر جب ایک لفظ کی ترجمہ آپ سمجھے گی ہاں جی تو آپ کو ذہن میں رہے گا اور آپ کے لیے بہتر فائدہ مند ہوگا میرا ایک آجانہ اپیل ہے اور تمام برادران سے خان چھ سامعین سے میرا آزانہ اپیل ہے کہ اسے ان درست کو پڑھیں سنیں ہاں جی دعوت کی تاکہ خصا جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان روشد دنیا کو اللہ نے دعا پڑھنے کا توفیق دیا ہے لیکن دعا پڑھنا نہیں ہے ازاں دعا پڑھنے کے بھی ثواف ہے لینحقت میں دعا مانگنا ہوتا ہے دعا مانگا جاتا ہے دعا پڑھا نہیں جاتا ہے تو دعا مانگنے دعا مانگنا مانگنے کی کیفیت میں دعا کرنا یہ مشروع ہے اس کی دعا کے معنی مفہوم سمجھنے سے ہاں جی آپ سمجھیں کہ دعا کے اندر میں اللہ سے کیا کیا چیز مانگ رہا ہوں میری کیا مشکلات کے لیے اللہ سے حل طلب کر رہا ہوں میرے کن پریشانیوں کا دنیاوی اخروی ہاں جی جسمانی روحانی مالی بیماریوں شفا سیل سلامتی عافیت کس چیز کے لیے اللہ سے دعا مانو مانا مفہم سمجھ میں آنے سے دعا پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف آتی ہے اور یقینا جو ہے جتنا لطف آئے گا آجزی پیدا ہوگا اتنی دعا کی قابلیت میں زیادہ تاثر ہوتے ہیں عزہ نگر تو کل آپ کو اس چیز باب و تحرت جو دعوت میں بھی باب و کے عنوان سے خریدی ہیں اس میں جو آیت ساثت علیہ امیر کبیر علیہ نے ذکر فرمایا اِن اللہ ابو الطونا و اب المۃطرین یہ قرآن پاک آیت ہے ہاں صحت کا ترجمہ مختصر ہو گیا اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دوست رکھتا ہے چاہتا ہے تواون بہت زیادہ اللہ کی طرف رخ کرنے والوں کو بہت زیادہ گناہوں سے توبہ کرتے رہنے والوں کو یعنی توبہ کے مطلب کیا ہے بار بار اللہ کی طرف رخ کریں اور بار بار اپنے اندر موجود کوتاوں کو کم کرتے جائیں گناہوں کو چھوڑتے چلیں اور اور اتنا چھوڑتے چلیں چھوڑتے چلیں اب آپ کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے اب آپ کسی گناہ کے جتنے بھی عادتیں تھیں سب چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی زندگی کو ہاں جی لوگوں کے سانچے میں ڈال دیا اور آپ نے اپنے کردار رفتار گفتار سب کے اصلاح کیا تو یقینی بات ہے سب چیزوں کے کی اصلاح کے لیے انسان کو طواب ہونا پڑتا ہے یعنی بار بار اپنے اوپر اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ چھوٹے بڑے ہر گناہ کے اللہ سے استفاق کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کریں شرمندگی کا احار کریں اور آئندہ کے لیے اس کو نہ کرنے کا اللہ کے درگاہ میں وعدہ کریں تو یہ توحبے کی حقیقت ہوتی ہے اور اگر کوئی نماز قزا ہو چکی ہے اس کو پڑھنا شروع کریں کسی مسلمان کا حق کھایا ہوا ہے کسی کا مال غصب کیا ہوا اس کو واپس کرنا ہوتا ہے توحبے کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے اس سے معافی مانگیں اور کسی پر ظلم کیا اور وہ فوت ہو چکا اس کے حق میں آپ کی دعا کریں ہاں دل سے اس کے بارے میں جو نفرتیں ان کو ختم کریں تو یہ ہوتی ہے طواف طاف اللہ کی صفات بھی ہے بندے کی صفات بھی ہے اللہ کے اسما الحسنہ میں صرف ایک طواف ہے تو بندے کو طواف طاف اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ وہ جب بار بار اللہ کی طرف اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رجوع کرتے ہیں اور اس طرح ہر گناہ کو اللہ سے جو ہے طلب کرتے رہتے ہیں توبہ کھاتے ہیں اس کو اس لئے بندے کو طواب بولتے ہیں اللہ کو تواب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اے تواب یعنی یہ بہت زیادہ بندوں کی طرف رحم و کرم سے رحم کرم کرنے والے ان کے گناہوں کو قبول کر گناہوں کو ان کی توبے کو قبول کرنے والے ہیں اور ان کی جو ہے نیک اعمال کو قبول کرنے والے جب بندہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو توبے کو قبول کرنے والے اور ان کے گناہوں کو بخشنے والے اور بار بار بخشنے والے ہمیشہ بخشنے والے اس معنی میں اللہ کے بارے میں کیونکہ توا عربی زبان میں رجوع کے معنی میں اللہ بندے پر رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے بندہ جو اللہ کے عظلم گناہوں سے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے بخش اور مغفرت کا مطلب کرتے ہیں ہاں جی تو یہ کیفیت ہے اللہ کو بندے کو توابت وہ یہ بالمتحرین اور کیونکہ توبے کے ذریعے انسان کی باطن پاک ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میری توبہ گزاروں کو اپنے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں اور یہ بالتاہرین اور ان لوگوں کو بھی تطاہر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا وضو کے ذریعے سے غسل کے ذریعے سے کوئی ناپاک چیز آپ کے جسم پر لگائے کپڑے پر لگائے اس کو صاف کرنے کے ذریعے دو کر ہاں جی اور ہر زاویے سے جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف رہنے کے اپنے گھر کو اپنے لباس کو اپنے ہر چیز کو ہاں جی ہر کھانے پینے کے برتن کو ہر چیز کو پاک صاف رہنا جو ہے اللہ کو پسندیدہ ہے کیونکہ پاک ہی محبوف چیز ہے اللہ اور رسول کے نظر میں تو لہٰذا فرمایا ظاہری پاکی باطنی پاکی توبہ اور پاک صاف ساپ رہنا ہمیشہ باوضو رہنا یہ بھی متحرین میں آتا ہے کبھی غسل واجب ہو گیا تو ہاں جی اس کو فوراً غسل کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ بندہ پر غسل واجف ہو غسل کرنے میں جان بوجھ کے مجبوری سے تاخیر ہو جائے اور جان بوجھ کے تاخیر کرنے سے فرماتے ہیں فرشتے اس حالت سے نفرت کرتے ہیں ہاں جی نفرت کرتے ہیں دور بیٹھتے ہیں اس وجہ سے جو ہے تہارت جو ہے جتنا ہو سکے جلدی خود کو پاک کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد تہارت کی دو قسمیں کیا اجمیر کمبیر سید المنان رحمتہ اللہ علیہ نے طہرت سغرا تہارت قبرا سغرا عربی زبان میں جو ہے ہاں جی چھوٹے کے معنی میں ہیں چھوٹی پاکی یعنی اس سے مراد وضو ہے قبرا بڑی پاکی اس سے مراد غسل ہے ہاں جی اور ان دونوں کے احکامات مختصراً بیان کریں حتند فقہ میں ہم نے آپ لوگوں کو بیان کیا تاکہ یہاں پر بھی اختصار کے ساتھ بیان ہی ان کو تھوڑی توضیح دے دوں گا اب ان میں سے طارت صولہ یعنی وضو کے اندر شاست علیہ الرحمٰ نے بھی یہاں بتایا اسی فقہ سے لیا ہوا چیزیں ہیں یہاں پر بھی اور وضو کے اندر جو چیزیں واجب ہیں واجبات وضو یہاں فرماتے وضو کے اندر سات واجبات ہیں وضو میں سات چیزیں واجب ہیں یا مثال ایک ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور ان کو موضوع کرتے ہوئے خیال رکھنا بھی ضروری ہے تو وہ ایک تو یہاں آپ کو ایک چیز بتا کے جاؤں واجبات ان کو بولتے ہیں احکامی شرعی احکامی تکلیفی فکر اسلام علمص الفقر اسلام تو یہ چار چیزیں جو اللہ نے بندے پر لازم کر دیے حکم اللہ کی سے بندے پر ایک واجب اور دوسرا مستحب اس کا ساتھی ہے یا سنت ایک حرام اور اس کا دوسرا ساتھی مکرو ہے جی ایک, ایک واجب اور مشتاب حرام اور مکرو ہاں جی واجب اور مشتاب اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں ہاں جی اور محرام حرام اور مکرو ناپسندیدہ آمال کے زمرے میں آتا ہے تو واجب کسے بولتے ہیں واجب وہ تمام محکامات جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ہاں جی آج کل کی اصطلاح میں ڈو کہا ہے کرو کہا ہے اور اس کو چھوڑنے کے سر میں اگر بندے نے چھوڑ دیا تو اس پر بندے کو گناہ ہے کسی عبادت میں ایک چیز کو واجب کہا اس نے آپ نے اس کو اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ عمل باطل ہو جاتے ہیں نماز میں ایک واجب کہا آپ نے چھوڑ دیا آپ کی نماز باطل وضو میں ایک چیز واجب کہا غسل میں ایک چیز واجب کا تیمون میں ایک چیز واجب کہا اس کو آپ جان بوجھ کے طرح کریں تو آپ کا وہ وضو تیم غسل باطل ہو جاتی ہے کینسل ہو جاتے ہیں? نہ کرنے کی مترادف ہے لہٰذا واجبات کو اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں اور سمجھیں جس کے کرنے کا حکم ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سے رہ گیا تو اس پر اللہ آپ کو سزا نہیں دیتے یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک شفقت ہے اللہ کو پسندیدہ ہے وہ عمل آپ کا ہے ہاں وہ عمل آپ سے پسندیدہ اللہ چاہتے ہیں بندہ اس عمل کو کریں اگر بندے سے نہیں ہوا تو اس پر آپ کو سزا نہیں ہے تو اگر مستحب چیزیں ہیں اگر کسی عبادت کے اندر مسحابات ہیں وغیرہ وضو کے اندر ابھی آئے گا مسحبات ہیں غصو کے اندر مصحبات ہیں تہوم کے اندر مسابات بھی ہیں سنتیں ہیں وہ اگر رہ جائیں تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوتی وضو صحیح ہے لیکن اس میں جو اس کو سنت کو بجا لانے پر جو ثواب ہے وہ رہ جاتا ہے ثواب آپ کو ملے گا لیکن نہیں ملے گا چونکہ آپ نے نہیں کیا اس سنت کو عمل نہیں کیا لیکن یہاں پر گناہ نہیں اور آپ کے اس عمل کو عمل باطل نہیں ہوتے باقی حرام چیزیں وہ اعمال ہیں جس کا اللہ نے کرنے سے بندے پر منع کیا ہے جیسے شراب پینا حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے ہاں جی ظلم کرنا حرام ہے ایسا تو جس کے کرنے سے منع کیا اللہ تعالی نے سختی سے اور کرنے والے کے لیے سزا بھی رکھا یعنی اس کام کو انجام دینے والے کے لیے شراب رکھا جیسے نماز میں کچھ چیزیں کا یہ چیز حرام ہے تو اگر آپ نے اس کے مرتکب ہو گیا تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے منع کیا تھا ساتھی سے منع کیا تھا آپ اس نے ارتقاف کیا آپ کی نماز باطل ہو جائے گا اس طرح مقروع جو ہے ان افعال کو کہا جاتا ہے احکامات کو اس کو بھی مقروب چونکہ حرام کے ساتھی ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اس میں ایک تقیف یہ ہے اگر کسی وجہ سے بندے سے اس وہ کام ہو گیا بندہ اس کام کا ارتقاب کر گیا تو اس پر اس کو سزا نہیں ہے اور مقروص اس کے ارتکاب سے عبادت میں جو ہے ثواب میں کمی آتی ہے اور عبادت باطل نہیں ہوتی ثواب پر اجن میں کمی ہوتی لہٰذا بندے کو بے بےقوف تو نہیں چاہیے نا اس عمل کو کریں بھی اور ثواب کم ملے تو یہ تو بےقوف ہی ہوگی لہٰذا عمل کریں اس طریقے سے کریں اس میں ثواب زیادہ سے زیادہ ملنے والا کام کریں تو یہ عقل مندی ہے عمل کو کریں اور ثباب کم ملنے والا کام کریں تو یہ بےقوفی ہے لہذا واجبات مستحبات ہاں جی یہ دونوں ساتھی پسندیدہ حرام اور مقروب ساتھی پسندیدہ اعمال کا ہاں جی اور ایک اور چیز ہے جس کو اباہ بولتے ہیں مباح بولتے ہیں یہ ان چیزوں کا جاتا ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے آپ کو چاہیں کریں چاہیں نہ کریں جیسے سونا ایک مباح عمل ہے آپ چاہیں سوجیں نہیں جائیں نہ چاہیں نہ سو جائیں ہاں جی اسی طرح کھانا کھانا مباح ہمارے چاہیں کھائیں نہ چاہیں نہ کھائیں اس طرح بہت سے اختیاری چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے ان میں آپ کے لیے اختیار ہے کوئی اس پر گناہ سزا نہیں تو یہاں فرمائے وضو میں سات چیزیں واجب ہے ہاں جی ان میں سے سب سے پہلا واجب نیت ہے وضو کی نیت ہے تو نیت کی جو ہے ہاں جی نیت اصل میں دل کے دل میں سوچنے کو نیت بولتے ہیں نیت کا مال ہی دل تعلق رہتے ہیں اب ابھی یہاں نیت کے الفاظ بتا رہے ہیں اس کے معنیٰ مفہوم کو آپ نے دل میں سوچ لیا پورا پورا وضو شروع کرنے سے پہلے ہاں جی تو پھر آپ کا نیت ہو گیا لیکن الفاظ میں بولنا زیادہ بہتر ہے یاد شاہ صاحب دعوت میں عامر کبیر اللہ رحم المت نیت کی بہترین صورت یہ ہے جب آپ الفاظ میں بولنا چاہیں تو کہ دل میں تصور کریں نیت کا سب جگہ تصور کریں اگر دل کے تصور کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی جاری کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ نیت حقیقت میں دل سے مربوط ہوتے ہیں اچھا لیکن جو ہے نیت دل میں کرنے کے ساتھ زبان پر بھی اگر آپ جاری کریں تو زیادہ بہتر ہے تو اس میں آج نیت کا ترجمہ آپ کو کروں گا تو نیت یہ ہے وضو کی نیت یہ ہے اطوزہ وسط باحتی لی وجو بہی قربتاً اللّہ یہ وضو کی نیت ہے وضو میں جو پڑھنے کی چیزیں ہیں نا باقی جو دعا ہیں چہرہ دھوتے ہوئے یا دھوتے وہ سنت ہے اس کا پڑھنے میں ثواب اور عجر ہے لیکن یہ عربی کے الفاظ اس کے معنی دل میں لینا واجب اور ان الفاظ کو اگر آپ پڑھیں تو ان الفاظ میں نیت کا جاری کرنا زیادہ بہتر لیکن اس کا معنی معفوم ذہن میں رکھنا نیت چہرہ دھونے سے پہلے پہلے یہ نیت دل میں سوچنا وہ تو واجب ہے تو اس نیت کا ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ اطوجہ ہو یعنی میں وضو کرتا ہوں توجہ سے یعنی میں وضو کرتا ہوں توجہ یا توجہ وضو کرنا ہاں جی پاکی حاصل کرنا میں وضو کرتا ہوں کس مقصد کے لیے یعنی لیے رف دور کرنا ہٹانا حدس جو ہے اس حالت جب آپ بے وضو ہو جاتے ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ پر غسل واجب ہو جاتی ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کو بولتے ہیں حکمی ناپاکی پاکین کوئی ناپاک چیز آپ کے ہاتھ پہ لگا ہوا نہیں ہے جسم لگا ہوا نہیں ہے لیکن اشریت بولتے ہیں جب آپ بے وضو ہو گیا اب آپ پر غسل واجب ہو گیا تو اب آپ, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو نماز نہ پڑھ سکنے کی اس حالت میں جب آتے ہیں اس کو حادث بولتے ہیں اس کو حکمی ناپاکی بولتے ہیں یہ خبر دوسرے نجاسات کے مقابلے میں جیسے خون نجیس سے پہانا نجیس سے اس طرح اس کے مقابلے میں وہ حقیقی نجاسات ہے یہ حکمی نجاسات ہے حکمی ناپاکی ہے اللہ نے کہا دوہ لو تو دوہ لیتے ہیں کوئی چیز لگا ہوا نہیں تو میں لرف ہٹانے دور کرنے کے لیے حادثات سوکمی ناپاکی کو تاکہ جو ہے نماز پڑھنا جائز ہو جائے و استبا چونکہ اجتباح مباحث ہے یعنی جائز ہونے کے معنی میں چونکہ اگر آپ پر وضو واجب ہے آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے اور آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو وضو کے بغیر نماز میں داخل ہو جائیں گے آپ کو گناہ آتا ہے وضو کے بغیر نماز میں داخل ہونا جائز ہی نہیں ہے حرام ہے ہاں جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وضو کے بغیر لہٰذا اپنے وضو کرنے کی صحیح کرنا ہے ایک تو ناپاکی حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وسطباہت اور مباح بنانے کے لیے جائز بنانے کے لیے صلاح نماز کو اب میں باوضو ہو گیا اب میں اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہوں کیونکہ نماز کا کی مطلب کہ اللہ سے ہم کلام ہونا اللہ سے راز و نیاز کرنا نماز یعنی معراج المومن مومن کا معراج ہے ہم جو مومن نماز کے اللہ میں اللہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں تو اللہ نے خود سے ہم کلانی کے لیے ہمیں باوضو ہونا غسل واجب ہو تو غسل کیا وہ ہونا لازم قرار دیا بے وضو حالت میں ہاں جی اور غسل واجب حالت میں حدث کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں اللہ آپ سے ہم کلامی ہو کہ نماز سے والی ہم کلامی نہیں ہوگی آپ سے نہیں کریں گے آپ کو پابندی لہٰذا فرمائے وہ استبادی جائز بنانے کے لیے نماز کو تاکہ وہ نماز میں داخل ہو سکے لئے وہ جو بھی ہے اور حدث کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھنا جائز ہونے کے لیے واجب ہونے کے بنا پر لیے لی لی وجوہ واجب ہی یعنی اس نیت کا اس حدث کو دور کرنا واجب ہونے کی وجہ سے میں یہ وضو کر لیتا ہوں اور اصل مقصد غرض کیا وضو کرنے کا قربتا نیلا اللہ قربت نزدیک اللہ طرف اللہ اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے تو یہاں اللہ سے قریب سے مرادی نے اللہ ہم سے بہت دور ہو اور اس کے نماز اور اس کے ہم نزدیک ہو جائیں مکانی طور پر یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہاں قربتا اللہ, اللّہ سے مرد اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معنیوی قرف ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے قرب حاصل یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اللہ نے جب حکم کا نماز پڑھو اس کی شرائط پورا کر کے آپ پڑھیں گے تو اللہ سے نزدیک ہو جائے گا اس وجہ سے ہے تو قربتاً اللّہ اللہ اللہ سے قرف حاصل کرنے کے لیے نزدیک ہونے کے لیے تو یہ ہو گیا آپ کے نیت کا تجمہ دوبارہ کرنا اتو میں وضو کرتا ہوں لراف فی ہی حدث یعنی حکمی ناپابی کو رفت دور کرنے کے لیے ہٹانے کے اور جائز بنانے کے لیے سلاد نماز کو لی جو بھی واجب ہونے کے بنا پر قوربطنِ اللہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو آج کے درست اس پر اتفاع کروں انشاءاللہ آگے،, آگے چلیں